شا فرمائے وقول اور کافر بولے لن باضل قرآن ہرگز ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے لدی بینئی اور نہ اس قرآن سے پہلی کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے یعنی کافروں نے یہ اعلان کیا کہ تمام آسمانی کتابوں پر ہم ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے ولو تغا اور اگر تو دیکھے ادمون مَوْقُوفُونَ نہ ایند جب ظالم اپنے رب کے حضور مجرم بن کر کھڑے ہوں گے جب یہ ظالم یہ گناہ یہ کافر مجرم بن کر اور ایک مجرموں کی حیثیت سے وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اے لوگوں وہ وقت اگر تم دیکھو سوچو کہ اس وقت ظالموں کا کیا عالم ہوگا یار جی الى بعدن علاباد ظالم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے کوئی کہہ رہا ہوگا اس نے مجھے بہکا دیا دوسرا کہے گا اس نے مجھے بہکا دیا یقول لدی نستیف لدی نستبرو تو کہیں گے وہ لوگ کہ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو متکبر تھے یعنی قوم کے سرداروں سے اور قوم کے بڑے لوگوں سے قوم کے غریب اور کمزور لوگ کہیں گے اور یہ دونوں کافر ہوں گے لو لا ان تم لکن اگر تم نہ ہوتے تو ضرور ہم مومن ہوتے تمہاری وجہ سے ہم کافر ہوئے یہ غریب اور کمزور لوگ اپنے سرداروں کو کہیں گے قولک بر لدی تو جو متکبر لوگ ہوں گے یعنی جو قوم کے سردار ہوں گے وہ کمزور لوگوں سے کہیں گے اناشنو سدد نا کم انل خدا بادہ اس جا اکن کیا ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں روکا تھا بل نہیں بلکہ کون تم مجرمین تم ہی گناگار تھے تم ہی حق کو جھٹلانے والے تھے یعنی آج دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کی باتیں مانتے ہیں کل بروز قیامت یہ عذر پیش کریں گے اور ایک دوسرے پر لانت کریں گے جس نے کسی کی بات مانی ہوگی اور کسی کی وجہ سے گناہ کیے ہوں گے وہ کہے گا اگر تو نہ ہوتا تو میں نیک ہوتا مومن ہوتا صالح ہوتا تو دوسرا کہے گا کیا میری وجہ سے تو گناگر ہوا ہے کیا میری وجہ سے تو ہدایت سے رک گیا ہے ہم نے تمہیں ہدایت سے نہیں روکا بلکہ تم خود ہی ایسے تھے قول غریفو دل لدی ہو تو کمزور لوگ متکبر لوگوں سے کہیں گے یعنی جو قوم میں دبے ہوئے اور کمزور و غریب لوگ ہوں گے وہ قوم کے سرداروں سے کہیں گے مل مکر لئی و بلکہ رات اور دن تمہارا مکر و فریب چلتا تھا اور رات اور دن تم مکر کیا کرتے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے از ان جب تم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اللہ کے ساتھ انکار کریں تو ہمیں گمراہی کی دعوت دیتے وہ نہ لہو اور تمہاری یہ کوشش ہوتی کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں مد مقابل ٹھہرائیں اس طرح ایک دوسرے پر وہ لانت ملامت کریں گے ایک دوسرے کو کوشیں گے مگر ان باتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا وہ اثر الدام اور وہ ندامت کو شرمندگی کو پائیں گے اپنے جی میں چھپائیں گے اور شرم کے مارے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے یہ شرمندگی اور یہ ندامت کا احساس انہیں کب ہوگا لما رب الزاب جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے فرو اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق کو رکھ دیں گے آگ کے پندے ہوں گے ان کی گردنوں میں ہل یوج زون اللہ ماں کانو یا اور جو وہ برے کام کیا کرتے تھے اسی کی انہیں سزا دی جائے گی ان آیات میں واضح درس ہے کہ انسان کسی کی خاطر گناہ نہ کرے انسان کسی کی خاطر گناہ نہ کرے کہ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا جن کی خاطر ہم نے گناہ کیے ہیں وہ بھی بری ذمہ ہونے کی کوشش کریں گے خیر وہ بریو ذمہ نہیں ہو سکیں گے وہ بھی گناہ میں شریک ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھے ہیں اور اگر ہم نے ان کی خاطر گناہ کیے ہیں ان سے شرم کی وجہ سے ان کی مربت کی وجہ سے یا ان کے روب دب دبے کی وجہ سے یا ان کو خوش کرنے کے لیے یہ میرا دوست ناراض نہ ہو جائے یہ ہماری رشتہ داری کا مسئلہ ہے اس طرح کی باتوں کی وجہ سے اگر گناہ کیے ہیں تو یہ رشتہ دار یہ دوست کوئی کام نہیں آئیں گے ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا کہ جو قوم کے سردار تھے نواب تھے حکمران تھے بادشاہ تھے انہوں نے ہمیشہ حق کے پیغام کو جھٹلایا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا آج بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ چند افراد جو عرب پتی ہیں کھڑب پتی ہیں ان میں سے اکثریت اللہ کی نافرمان فرمان ہے کوئی آپ کو لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا کہ جو کروڑ پتی ارب پتی بھی ہو وزیر بھی ہے حکمراں بھی ہے مگر راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجا ریز ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا فرما بردار ہے وہ دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے گناہوں میں نہیں پڑتا یہ ایسے لاکھوں میں چند ایک ہوں گے ورنہ اکثر تو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں وما اور سلنا فی قریتی نظیر مت رفوہ انا بیما سل تم بھی کافرون ہم نے جس بستی میں بھی ڈر سنانے والا بھیجا جس بستی میں بھی نبی کو بھیجا رسول کو بھیجا تو اس بستی کے مالداروں نے مترفوہا مالدار سردار انہوں نے یہی کہا بے شک جس نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ اولو ناشن اکثر و ام انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اولاد بھی زیادہ ہے ماں ناشنوبی معذہبین اس وجہ سے ہم پر عذاب نہیں ہو سکے گا مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی وجہ سے خوش ہے اسی لیے ہم پر مال اور دولت کی فروانی ہے جب اللہ تعالی ہم سے خوش ہے اور ہمیں مال دے رہا ہے تو اگر کل بروز قیامت اٹھنا نصیب ہوا تو جنت بھی وہ ہمیں ہی دے گا اب مسلمانوں سے کہتے کہ تم غریب ہو کمزور ہو تم سے اللہ ناراض ہے تو جب دنیا میں ناراض ہے تو مرنے کے بعد بھی تم سے ناراض ہی رہے گا اور تم اگر کل بروز قیامت اٹھے تو جہنم میں جاؤ گے بقول و نشن اکثر و وہ بولے کہ ہم مال میں بھی زیادہ ہیں اولاد میں بھی زیادہ ہیں اما ناخ نوبین اس لیے ہمیں عذاب نہیں ہوگا اگلی آیت میں ان کی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے اللہ تعالی کسی کو روزی دے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اسے راضی ہے اور کسی کی روزی اللہ بند کر دے یا وہ تنگ دستی کے شکار ہو یا غریب ہو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی اکثریت وہ غریب ہے اور مالداروں کی تعداد تو کم ہے اب جتنے مالدار ہیں ان میں سے اکثریت کافروں کی ہے یا گناہ گاروں کی ہے اور اکثر مسلمان وہ غریب ہیں اور یہ آج کا معاملہ نہیں حضرت آدم علیہ السلات وسلام کے بعد جب قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کفر و شرک پھیلایا اور پھر حضرت نوح علیہ سلاۃ وسلام مبوس ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر نبی کو ماننے والے غریب لوگ تھے ان کی اکثریت غریبوں کی تھی صحابہ کرام میں سے اکثریت غریب تھے اور کافروں میں اکثر مالدار تھے ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مالدار حکمران وزارہ یا ایسے بڑے لوگ یا قوم کے سردار یا وڈے رہے یا نباب اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوقی اطاعت اور فرمرداری نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی فرماورداری کرنی چاہیے اچھا عام طور پر ایک وبا یہ عام ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مالدار ہے یا وزیر ہے یا حکمراں ہے یا سردار ہے یا نواب ہے یا وڈیرا ہے اس میں عقل ہم سے زیادہ ہوگی ایسی بات نہیں ہے مال کا ہونا یا سرداری کا ہونا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں بڑے بے وقوف بلکہ بے وقوفوں کے سردار بھی بسا اوقات وہ حکمراں بن جاتے ہیں جیسے نمرود یہ دنیا میں بے وقوفوں کا سردار تھا لیکن پوری دنیا کا بادشاہ تھا یعنی اس کی بے وقوفی کی انتہا دیکھیں کہ جو آتا اسے کہتا کہ مجھے سجا کرو اور مجھے خدا مان تو جو اپنے آپ کو خدا سمجھے اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ کہے کہ میری پوجا کی جائے اور پھر اس کی بےوقوبی کی انتہا یہ ہوئی کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس وقت اس کے دماغ میں مچھر بیٹھ گیا تھا مچھر بہت تنگ کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ ملازم جو لکڑی کے تختے سے اس کی پٹائی کیا کرتا تھا جب مچھر تنگ کرتا تھا وہ نہیں تھا تو بڑی شدید تکلیف ہو رہی تھی اور کوئی چیز نظر نہ آئی تو کہا اپنا جوتا میرے سر پہ مارو جیسے ہی جوتا لگایا تو مچھر بالکل اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور کافی دیر تک اسے مچھر نے تکلیف نہ دی تو اس نے یہ اصول بنا دیا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے مجھے سجا کرنے کے بعد مجھ سے کلام بعد میں کرے پہلے مجھے جوتا سر پہ مارے اس کے بعد کلام کرے یعنی بیوقوفی کی انتہا ہے فروغ کو دیکھیں فرون انتہائی درجے کا بے و نادان تھا تو مال ہونا عہدہ ہونا منصب ہونا حکومت ہونی یہ سرداری ہونی یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ عقل مند ہے اور اسی طرح کوئی غریب ہے اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بے وقوف ہے عقلمند و دانہ وہی ہے چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے تو وہ عقلمند و دانہ ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان فرمان ہے تو وہ پرلے درجے کا نادان اور بے وقوف ہے کہ اگر عقل ہوتی تو کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی وہ نہ کرتا کل اے محبوب آ فرمائیے ان ستر میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ فرماتا ہے اور یقر اور جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے مراد یہ ہے کہ روزی اگر زیادہ ملے تو یہ رزق کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے روزی تنگ ہو جائے تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے اکثر لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہے ایک مرتبہ محمد کے ساتھ درد السلام پڑی اللہ